میں بھی کہاؤں گا اشد و بیما اللہ یعنی اشد اللہ اللہ اللہ یعنی میں بھی یہ گواہ دیتا ہوں کہ اللہ کہ تیرے سوا کوئی معبول یعنی آیت بیما شہد اللہ بھی یعنی آیت شہید اللہ میں جس چیز اللہ نے گواہ دی ہے آیت اللہ میں میں اللہ کے ہاں وہ اللہ میں کیا ہے یہ کہ میں اللہ کے ہاں یعنی میں میں اللہ خود و مدد میں اللہ نے یہ گواہی دی شہید اللہ میں اللہ نے یہ گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف قائم فرمانے والا یہ اللہ کی گواہی ہے تو یہاں بندہ کہ, کہ یہی کہہ رہے ہیں میں بھی وہی گواہی دیتا ہوں جو اللہ نے گواہی دی ہے تو بس میں بھی یہی گواہی دیتا ہوں یعنی میں بھی کہتا ہوں وانا شد اللہ لا اللہ یعنی بندہ یہ کہنے اے اللہ میں بھی وہی گواہ دیتا ہوں جس کا تو نے گواہی دی ہے ہاں جی اور تیرے فشتوں نے گواہ ہے اور صاحبان علم نے گواہ دی ہے وہ گواہی کیا ہے وہ یہ ہے کہ انّ لہ تیرے سوا بے شک تیرے سوا تیری کے سوا کوئی معبود نہیں اور تیری ذات انصاف پر قائم ہے اور تری ذات انصاف قائم کرنے والا اس کائنات کے اندر ہاں جی شاہد اللہ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 اََََََََا اللہ کہ میں بھی اقرار کرتا ہوں میں بھی اقرار کرتا ہوں کہ تو اللہ کوئی معبود نہیں اور تو انصاف پر قائم ہے پھر اسی گواہی کی چونکہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہاں یہ انسان کو جہنم سے نجات دلانے کے لیے سب سے اصل بنیاد بیس دین کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے ہاں اس لیے تمام نے لا الہ الا اللہ کے سب سے پہلے